اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو جبھی ان کا ایک فرمن پھیر جاتا ہے